اے میرے بھی مجھے کو چلانے الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والصلاه والسلام علیک یا رسول اللہ, اللہ, اللہ وعلیٰ آلیک و اصحابی ک야 حبیب اللہ السلام و سلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلیک و اصحابی ک야 نور اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار بھی ادنے پر صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمانے برکت نشان ہے جو مجھ پر درود پاک پڑے گا میں اس کی شفاعت کروں گا صلو علی صلو اللہ علی محمد حضرت سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک صاحب جن کا بظاہر کوئی بہت بڑا نیک عمل نہ تھا وہ فوت ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علی مدوان کی موجودگی میں فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا ہے تو اس پر لوگ متعجب ہوئے ان کو بڑی حیرانگی ہوئی کیونکہ بظاہر ان کا کوئی بڑا نیک عمل نہیں تھا چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی گھر گئے اور ان کی بیوہ رضی اللہ تعالی انہا سے پوچھا کہ ان کا کوئی خاص عمل ہمیں بتائیے تو انہوں نے جواب دیا کہ اور تو کوئی خاص بڑا عمل مجھے معلوم نہیں صرف اتنا جانتی ہیں کہ دن ہو یا رات جب بھی وہ آزان سنتے تو ضرور جواب دیا کرتے تھے اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مففرت ہو صلو علی, الحبیب. صل اللہ تعالی علی محمد تو پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین اذان کا جواب دینا کس قدر برکت کا باعث ہے کہ اذان کا جواب دینے والا جنتی ہو گیا اب ازان ہم بھی سنتے ہیں اور ظاہر ہے ایک ایسا ذہن بنتا ہے کہ جب تک کسی بات میں کوئی ایسی مطلب ہمیں ترغیب نہ ملے جس سے اندازہ ہو کہ اس کا اتنا بڑا ثواب ہے تو بعض اوقات اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی اور جب توجہ ہو کہ بھائی جناب یہ کام کرنے میں اس قدر زیادہ ثواب ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ عمل کی طرف رغبت بہت بڑھ جاتی ہے چنانچہ اس آزان کا جواب دینے کا ثواب کتنا ہے اس پر ذرا توجہ فرمائیے کہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ اے عورتوں جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے ایک لاکھ نیکیاں لکھے گا اور ایک ہزار درجات بلند فرمائے گا اور ایک ہزار گنا مٹائے گا خواتین نے یہ سن کر عرض کی کہ یہ تو عورتوں کے لیے ہے مردوں کے لیے کیا ہے فرمایا مردوں کے لیے دگنا سلو حبیب تو اللہ تعالی کی رحمت پر قربان ہو کہ ہمارے لیے نیکیاں کمانا اپنے درجات بڑھوانا اور گناہ بخشوانا یہ کس قدر آسان ہے تو چونکہ مدرسۃ المدینہ میں الحمد ہمارے یہ جو سلسلے ہوتے ہیں تو اس میں مختلف سنت اور آداب بیان کیے جاتے ہیں تو اذان کا جواب عموماً آپ کو گھر میں دینے کا زیادہ موقع ملے گا لیکن ظاہر مدرسہ ہے ایک اذان تو آپ یہاں بھی سنتے ہی ہیں زور کی اذان تو اذان کا جواب دینے کی تفصیل کیا ہے بڑے غور سے سنیے اور اگر ہمارے قاری صاحبان یہاں موجود ہیں سلسلے میں وہ اس کو نوٹ کریں اور اگر دو چار مرتبہ اس کو دوہرائی کرا لی جائے گی تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے مدنی منوں کو یاد بھی ہو جائے اور جو مدنی من یاد کر لیتے ہیں تو ظاہر ہے ہم نے سنا کہ عورتوں کو ایک لاکھ ہر کلمے پر ایک لاکھ نیکیاں ملتی ہیں تو آپ گھر پر جائیں جیسے ہی آزان شروع ہو تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو امیر علیہ سنت یہ ترغیب دلائی ہے کہ جب بھی کوئی آزان دیتا ہے تو سب سے پہلے اعلان کرتا ہے وہ کیا اعلان ہوتا ہے کہ آزان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر آزان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نے کیا کمائیے تو گویا محسن صاحب پہلے ہی ہمیں ترغیب دلاتے کہ دیکھیں ابھی آزان کا وقت ہونے والا ہے آپ نے آزان جو دینی ہے اس آزان کا جواب دینے میں بھرپور تیاری کرنی ہے اور ذہنصیب مرشد کا انداز اپنا امیر علیہ سنت کو بارہا دیکھا گیا کہ آپ اگر جس طرح بھی بیٹھے ہوں جیسے ہی موزم نے دروشریف پڑھا یا آزان شروع کرنے سے پہلے اعلان کیا تو امیر عال سنت کو دیکھا ہے کہ آزان کی تعظیم کرتے ہوئے آپ دو زانوں بیٹھ جاتے ہیں یعنی دو زانوں بیٹھ کر آزان کی تعظیم کی نیت سے یہ آزان کا جواب دیتے ہیں اس طرح سے بھی انداز اپنایا جا سکتا ہے تو ازان کا جواب دینے کی جو تفصیل ہے یہ آپ ذرا نوٹ فرمائیں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ دو کلمات ہیں اس طرح پوری آزان میں پندرہ کلمات ہیں یعنی اگر کوئی اسلامی بہن ہے آزان کا جواب دے یعنی موزن کہتا جائے اور اسلامی بہن دوہراتی جائے تو اس کو پندرہ لاکھ نیکیاں ملیں گی پندرہ ہزار درجات بلند ہوں گے اور پندرہ ہزار گناہ معاف ہوں گے اور اسلامی بھائی کے لیے یہ سب دوگنا ہے یعنی ہر آزان کے بدلے اسلامی بھائی کو تیس لاکھ نکیاں ملیں گی تیس ہزار درجات بلند ہوں گے اور تیس ہزار گنا معاف ہوں گے اور اسی طرح جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو اس میں محض صاحب پکارتے ہیں خیر من النوم نماز نیند سے بہتر ہے تو اس اذان میں سترہ کلمات ہو گئے تو یوں چونتیس لاکھ نے کیا ہو جاتی ہیں اور اسی طرح جب اقامت کہی جاتی یعنی گویا جب جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہی محدن صاحب کھڑے ہوئے انہوں نے اقامت کہی جماعت شروع کرنے سے پہلے تو اس وقت بھی اس کا جواب دینے کی یہی فضیلت ہے اور اس میں قد قامت سلاح پکارا جاتا ہے تو یوں بھی اس اقامت کا سترہ کلمات ہوتے ہیں تو بہرحال پیارے پیارے مدنی منو جو روزانہ اسلامی بھائی آزان پانچوں آزانوں کا اور پانچوں اقامتوں کا جو جواب دے تو آپ سن کر حیران ہوں گے کہ تین کروڑ چوبیس لاکھ نیکیاں ملیں گے تین لاکھ چوبیس ہزار درجہ بلند ہوں گے اور تین لاکھ چوبیس ہزار گنا مواف ہوں گے عورتوں کے لیے اس میں سے آدھا ہے تو بہرحال پیارے پیارے مدنی منو ازان کا جواب دینے میں بہت ہی برکت ہے کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے جنت پانے کا آسان نسخہ ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت سعید ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کے ساتھ تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر اذان کہنے لگے تو جب خاموش ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یقین کے ساتھ وہ الفاظ کہے جو اس بلال نے کہے ہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا <تصفی> <تصفح> <تصفح> تو پیارے پیارے مدنی منو ازان دینے کی عادت بنائیں ازان دینے کی عادت بنائیں کہ ہمارے پیارے پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو آزان کا جواب دینے کی تاکید فرمائی ہے اور جو سعادت مند غلام ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے لبیک کیا کہے گا لبائی کیا کہتا ہے نبے یا رسول اللہ کیا کہیں گے تو ہم تو غلام ہیں آقا کے تو آکا کے جو غلام ہیں وہ تو آقا کی ارشادات پر عمل کرتے ہیں تو آکا نے کیا حکم فرمایا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں <coughs> حاضر دے تو سرکار علیہ السلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم مؤزن کو آزان دیتے ہوئے سنو تو اس طرح کہو جس طرح موزن کہتا ہے تو یہ تاکید ارشاد فرمائی اور پھر اس آزان کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے جی ہاں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی نے ارض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آزان دینے والے ہم سے فضیلت میں بڑھ جائیں گے کیونکہ ازان دینے کی بھی بڑی فضیلت ہے لیکن ظاہر اس کے احکامات ہیں کہ کس عمر کا ہوگا کس طرح کا ہوگا وہ ازان دے گا مدر منوں کو ایک اس کے بھی احکامات ہیں کہ کب ان کو آزان دینے کی اجازت ہوگی تو ایک شخص نے عرض کی کہ آقا جو آزان بے شک آزان دینے والے ہم سے فضیلت میں بڑھ جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو وہ کہتے ہیں تم بھی کہہ لیا کرو جب کہہ چکو تو دعا مانگا کرو قبول کی جائے گی تو پیارے پیارے مدن آج مطلب اگر ہم اپنے اطراف کا جائزہ لیتے ہیں لوگوں کو دیکھتے ہیں تو یہ بات محسوس بھی ہوتی ہے کہ جو زیادہ مالدار ہوتا ہے تو اس کو بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو بڑے اچھے اچھے کپڑے پہنتا ہے تو جناب یہ اس کے پاس اچھی اچھی گاڑیاں بھی ہیں تو یہ تو اس طرح سے اس کا مطلب رہن سہن ہے مطلب عموماً لوگوں کا جو معیار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دنیاوی معاملے میں جو جس قدر زیادہ آسائشیں جس قدر زیادہ اس کو مطلب نعمتیں ملتی ہیں تو لوگ اس کو بڑا اچھا تصور کرتے ہیں کہ جناب یہ بہت اچھی زندگی گزار رہا ہے تو در حقیقت مالدار کون ہے مالدار وہ ہے کہ جس کے پاس نیکیاں زیادہ ہیں نیکیاں جس کے پاس زیادہ ہے وہ مالدار ہیں کہ دنیا میں تو ایک بہت ہی مختصر سے وقت کے لیے ہمیں زندگی گزارنی ہے اور اس مختصر سے زندگی گزارنے کے بعد جب دنیا سے جائیں گے تو یہی جو نیکیاں ہوں گی یہ ہمارے لیے کام آئیں گی ہمارے لیے جنت میں درجات بڑھنے کا سبب بن جائیں گی اور جیسا کہ ہم نے سنا کہ آزان دینے کا ثواب کس قدر زیادہ ہے اور کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مؤزمین ہم سے ثواب میں بڑھ جاتے ہیں تو سرور کولین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہذن جیسے کہے تم بھی ویسے کہہ لیا کرو اور جب تم پوری آزان کا جواب دے چکو اللہ عز و جل سے اپنی مرادیں مانگو تمہاری مرادیں پوری کی جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالی آزان کا جواب دینے والوں کے آزان کا جو جواب دیتے ہیں اور جو اس کے بعد دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں کو قبول کرتا ہے اب آزان کا جواب دیا کس طرح جائے کون کون سیکھے گا کس کس کو है ہے ماشاء اللہ سب سیکھیں گے سبحان اللہ دیکھئے یہ سب کیا ہاتھ اٹھے यह کہ سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم آزان کا جواب دینا سیکھ لیں تو آئیے آزان کا جواب دینا جو ہے وہ ہم سیکھتے ہیں کہ آزان کا جواب کس طرح دیا جائے بہت آسان ہے پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ جو مؤذن صاحب کہیں وہی لفظ دوہرا لے آپ کا آزان کا جواب دینا مزید کہ جب مولزن کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو ہم کیا جواب دیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر کیا جواب دینا ہے جب مول صاحب کہیں اشد اللہ اللہ الا تو ہم بھی کہیں گے اشد اللہ الا اللہ کیا کہیں گے اللہ اچھا اب جب مولزن کہیں گے اشد اللہ محمد الرسول اللہ تو ہم بھی کہیں گے اشحد اللہ محمد الرسول اللہ اور ساتھ ہی اگر یہ کہہ عینی بکا یا رسول اللہ کہ یا رسول اللہ آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں تو انشاءاللہ اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ اس کی بشارت یہ ہے کہ جو ایسا کرے گا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے پیچھے جنت میں لے جائیں گے حیا علیہ جب کہا جائے تو اس کے جواب میں حیا الصلا بھی کہہ سکتے ہیں لا حول ولا قوت الا بلّا بھی کہہ لیں یہ زیادہ بہتر ہے دونوں کہیں تو بہت مدینہ مدینہ پھر اس کے بعد اگر موزن صاحب کہتے ہیں اصلاح خیر ام من اس وقت ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ازان کا جواب جس کو دینے کا شوق ہو تو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی فجر کے بیس منٹ بعد پچیس منٹ پہلے جو ہے وہ ازان دی جاتی ہے تو اٹھ جائیں اور جواب دے اصلاح تو خیر من النوم کا جواب ہے صدقتا و بررتا و بل حق یعنی تو سچا اور نیکوکار ہے اور تو نے حق کہا ہے صدقتا و بررتا کیا کہیں گے کیا کہیں گے سدکتا و بررتا سدکتا و بررتا و بلحق وبلحق کی بررتا وبلحق کی نہ تکتا تو یہ مزید اس کو اپنے درجوں میں دوہرائیں کہ جب فجر کی اذال سنیں تو یہ دیں اور اسی کے ساتھ جب اقامت کہی جاتی ہے جماعت سے نماز جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے تو اس وقت مودی صاحب کہتے ہیں قد قامت متی تو اس کا جواب ہے اقامتی اللہ وجل اس کو قائم رکھے اور جب تک آسمان اور زمین ہیں تو یہ اذان کا جواب دینا بہت آسان ہے اسلامی بہنے مدنی چینل کے ناظرین جو ہیں وہ بھی اس کو نوٹ فرما لیں اور اس کا جواب دینے کی عادت بنائیں پیارے پیارے مدری منو یہاں پر ایک بڑی پیاری بات میں آپ کو عرض کروں گا اور وہ یہ کہ جب ہم نے سنا کہ جب کبھی نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالی علی علیہ وسلم کا نام آئے اب وہ نام ہم نے اذان میں سنا تو اذان میں بھی اور اذان کے علاوہ بھی اپنے انگوٹے چوم کر آنکھوں سے لگائیں ایسا کرنے کی کیا فضیلت فتح و میں ہمارے آقا سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمیر سالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان پانچویں جلد کے صفحہ نمبر چار سو بتیس پر نقل کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے روایت کیا کہ جب موزن کو اشہد محمد رسول اللہ کہتے سنا یہ دعا پڑی وہ دعا کیا تھی اشحد اللہ محمد عبدو و رسول ردیت بل ربم وبل اسلام دینم وبل محمد صلی اللہ علیہ و سلّم نبی اور دونوں کلمے کی انگلیوں کے پورے جانب زیری سے چون کر آنکھوں سے لگائیں اس پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جو ایسا کرے جیسا کہ میرے پیارے نے کیا اس کے لیے میری شفاد حلال ہو جائے تو میرے پیارے پیارے مدنی منوں یہاں پر ایک اور بات بھی لکھی ہے کہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک بار ہوا چلی ایک کنکری ان کی آنکھ میں پڑ گئی اب بہت کوشش کی نکالنے کی نکلی نہیں یہاں سخت درد پہنچنا شروع ہوا انہوں نے موزم کو اشہد النا محمد الرسول اللہ کہتے سنا تو فوراً مطلب وہ آنکھوں سے لگایا انگوٹے چوم کر تو الحمد وہ کنکر جو ہے وہ فوراً نکل گیا تو جبھی تو عشقان رسول جھم جم کر کہتے ہیں نا کہ نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے نا میں محمد کتنا میٹھا میٹھا میٹھا لگتا ہے دونوں جہاں سرکار کا ہم کو صدقہ لگتا ہے سل لم سو آلئی ہو آلم سل ہوئی اور یہ ماشاء اللہ ہمارے مدنی چینل کی باہر ہیں کہ آج مدنی چینل جس کے گھر میں چلتا ہے تو چھوٹے چھوٹے مدنی منہ بھی جب بھی سرکار علی سلا تو سلام کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے تو وہ انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ امیر اعظ سنت نے آزان کا جواب دینے کے لیے چند مدنی پھول بھی اس میں لکھے ہیں کہ آزان نماز کے علاوہ دیگر آزانوں کا جواب بھی دیا جائے مثلا بچہ پیدے وقت کی ازان یعنی کوئی ازان اگر بچے کے کان میں دیتا ہو تو اس وقت بھی اذان دینی چاہیے اسی طرح جب ازان ہو اتنی دیر کے لیے سلام و کلام اور جواب سلام تمام کام موقوف کر دی یہاں تک کہ تلاوت بھی ازان کو غور سے سنیے اور جواب دیجیے اقامت بھی اسی طرح کیجیے تو یہاں پر ہمارے قاری صاحبان ہمارے ناظمین توجہ فرمائیں کہ اگر آپ درجہ پڑھا رہے ہیں اور درجہ پڑھاتے پڑھاتے آزان زہر کا جیسے عموماً ہمارے دوران میں وقفہ مطلب ایسی ترکیب ہوتی ہے کہ زہر کی اذان ہوتی ہوگی تو اس وقت اگر تلاوت ہو رہی ہو تو اسے موقوف کر دینا بہتر ہے اور ظاہر یہ تربیت کا ایک بہترین انداز ہے کہ جب بھی کھانا کھایا جائے جب بھی اذان ہو آپ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنے مدنی منوں کو اس کی تربیت دیں اذان کے دوران چلنا پھرنا غذا برتن کوئی سی چیز اٹھانا رکھنا چھوٹے بچوں سے کھیلنا اشاروں میں گفتگو کرنا وغیرہ سب کچھ موقوف کر دینا ہی مناسب ہے تو یاد رکھیے جو آزان کے وقت باتوں میں مشغول رہے اس کا محد اللہ خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان سلامت رکھے راستے پر چل رہا تھا آزان کی آواز آئی تو بہتر یہ ہے کہ اتنی دیر کھڑا ہو جائے چپ چاپ سنیں اور جواب دے صبح اللہ کون کون نیت کرتا ہے جب جب ممکن ہو جب جب ممکن ہو کوئی کہیں جا رہے ہیں اب آزان ہوئی تو تھوڑا سائڈ پہ کھڑے ہو جائے نگاہ نیچی تو الحمد دعوت اسلامی کے مدنی میں تربیت مل رہی ہے کہ نگاہ نیچی رکھنی ہے ایسا کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھنے کی عادت ہو تو ہم بد نگاہ میں پڑ جائیں تو نگاہ نیچی رکھ کر آپ توجہ سے آزان کا جواب دیں اگر چند آزانے سنیں تو اس پر پیلی ہی کا جواب ہے اور بہتر یہ کہ سب کا جواب دیں سبحان اللہ اگر بوقت آزان جواب نہ دیا اگر زیادہ دیر نہ گزری ہو تو جواب دے لے سبحان اللہ یعنی اگر کسی سبب سے توجہ نہ رہی آزان ہو رہی تھی اور ہماری توجہ ہوئی کہ چار پانچ کلے میں موضوع نے کہہ لیے اور اب آزان ہوئی تو فوراً آزان کی ترکیب بنائے اسی طرح پیارے پیارے مدنی منو اقامت جو ہم ظاہر آپ بھی ماشاءاللہ اللہ نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد میں تو اقامت جو ہے جو جماعت کھڑی ہونے کے وقت کہی جاتی ہے آزان سے بھی زیادہ تاکیدی سنت ہے اقامت کا جواب دینا مستحب ہے اقامت کے کلمات جلد جلد کہیں اقامت میں کہ حیا الصلاح حیال الفلاح میں دائیں بائیں جو وہ منہ پھیرا جاتا ہے سبحان اللہ تو اقامت کا جواب دینے کا بھی ہم نے ثواب سنا تھا کہ ہر کلمے پر دو لاکھ نیکیاں ملتی ہیں اور قد قامت صلاح جب کہا جائے گا تو ہم نے اس کی فضیلت بھی تو پیارے پیارے مدنی مدن یہ بات ہمیشہ کے لئے یاد رکھیں کہ جو چیز سنتیں آداب بیان ہوتی ہیں اگر آپ اپنی زندگی میں اس کو نافذ رکھیں گے اور اس کو آپ مستقل اپنے عمل میں لاتے رہیں گے انشاءاللہ شاء دیکھیے گا آپ کو زندگی بھر یہ باتیں یاد رہیں گی اور ابھی سے ہی جو بات بچپن میں ہی عادت بنائی جائے گی انشاءاللہ زندگی بھر آپ کو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی ضلع صلی اللہ تعالی علیہ ول علی وسلم ہمارے سلسلوں کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال ہو یا آپ اپنے تعلیمی حوالے سے بھی کوئی سوالات کرنا چاہتے ہوں ہمارا نمبر ہے زیرو ٹو زیرو ٹو ون ان نمبروں پر اپنا سوال ریکارڈ کروائیں اور مدنی چینل کے سلسلوں کے لیے بالخصوص ہمارے مدنی منوں کے مدنی پھول اس سلسلے کے لیے آپ کو اگر اپنے تاثرات دینے ہو ایس ایم ایس نمبر بھی نوٹ کر لیں زیرو تھری زیرو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ